اور میں اپن آیتوں سے انہین پھیر دوں گا جو زمیں میں ناحق اپن بڑا چاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر آمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنی